سوال ہے کہ نماز کا اعادہ کرنے کی صورت میں صرف فرض ہی دوبارہ پڑھے جائیں گے یا سنتیں بھی پڑھی جائیں گی دیکھیں اعادہ جو جب واجب ہوتا ہے نا کلو سلاطن ادیت معا کراہتی تحریم و جبد یہ اصول ہے کہ ہر وہ نماز جو کراہت تحریم مکرو تحریمی ادا ہوئی اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے تو اب وہ چاہے نفلی نماز ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے واجب نماز ہو جس نماز میں بھی واجب کا ترک ہوگا اور مکرو تحریمی وہ نماز ہوئی یا کسی اور وجہ سے نماز مکرو تحریمی ہوتی ہے خارجی عنصر ہو یا داخلی عنصر ہو نماز کے ارکا، ارکان یا نماز کے واجبات سے اس کا تعلق ہو یا کوئی خارجی عذر ہو جیسے لباس کی کسی وجہ سے کراہت آ رہی ہے یا زینت کی کوئی چیز پہن کر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت آ رہی ہے اور نماز واجب الاحدہ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ صرف فرض نماز ہی واجب الاحدہ ہوں گی یا نفل نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت موقعہ غیر موقعہ ہو یا واجب نماز ہو سب کا اعادہ اس کے ذمہ لازم ہوگا اس لیے کہ نفل اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں لازم نہیں کیا وہ لازم انسان خود کرتا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے جب انسان تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے نفل نماز کا تو وہ اس کے حق میں واجب ہو جاتی ہے اس کی تکمیل کرنا اس کے حق میں واجب ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے نفل نماز شروع کی اور شروع کرنے کے بعد اس کا وزو ٹوٹ گیا اب وہ سوچے نفل تو میرے ذمہ لازم تو نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کا اعادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسا نہیں ہے تدبیر تحریمیں اس نے کہہ لی اب اس کے ذمہ واجب ہو گئی اب اگر کوئی ایسا ازر آتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز مکرو ہو جاتی ہے واجب الاحدہ ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا واللہ تعالیٰ اعلم